شہادت حق غیر مسلموں کے سلسلے میں ہماری جو ذمہ داری ہے وہ شہادت حق یا دعوت الاسلام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا پیغام خدا کے بندوں تک پوری طرح پہنچ جائے تاکہ آخرت میں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ ہم کو حقیقت کا علم نہیں تھا دنیا میں انسان کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا امتحان لیا جائے قرآن میں ارشاد ہوا ہے اللذی خلق الموت لیبلوکم عملا سورت الملک آیت دو خدا نے بنائی موت اور زندگی تاکہ تم کو جانچے کہ کون تم میں اچھا کام کرتا ہے یہ ایک نہایت سنگین صورتحال ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں آدمی جو رویہ اختیار کرے گا اسی پر آخرت میں اس کے انجام کا انحصار ہوگا جو یا تو دائمی جنت ہے یا دائمی جہنم صورتحال کی اس سنگینی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خبردار کرنے کے لیے دو خصوصی انتظام فرمائے ایک یہ کہ ہر آدمی کی فطرت میں صحیح اور غلط کا شعور رکھ دیا ف الحمہ فجورہا و پھر اس کو سمجھ دی برائی کی اور بچ کر چلنے کی صورت الشمس آیت آٹ حقیقت کا یہ شعور پیدائش کے اول روز سے انسان کے اندر پیوست کر دیا گیا و ادا اخذرب کا بن آدم بن ظہور ظہریتی و اشہد ہم الا انفسم اسد بلا شهدنا انتخلو الوم القیامہ انا کنہ انحدہ غافلین سورت العراف آیت ایک سو بہتر اور جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو ان کی اپنی ذات پر گواہ بنایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں بولے ہاں ہم گواہ ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے پھر اس فطری پیش بندی کے بعد دوسرا انتظام یہ کیا گیا کہ رسالت کا باقاعدہ سلسلہ جاری کیا گیا تاکہ براہ راست انسانی عمل کے ذریعے ہر آدمی تک حقیقت کا علم پہنچ جائے رسلم و اللہ ہم نے پیغمبر بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیغمبروں کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے نبوت کا یہ سلسلہ آغاز حیات سے جاری ہے حضرت آدم نہ صرف پہلے انسان تھے بلکہ پہلے نبی بھی تھے ساتویں صدی عیسوی میں خدا کی مشیت ہوئی کہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے جو خدا کی طرف سے آئے مگر جہاں تک پیغام رسانی کے کام کا تعلق ہے وہ اب بھی اسی طرح مطلوب ہے جس طرح وہ پہلے مطلوب تھا اس کے لیے اب امت محمدی کو چن لیا گیا ہے ہوا استباکم صورت الحج ہمارے اوپر آخری رسول نے دین کی کامل گواہی دے دی اور ہماری ذمہ داری یہ قرار پائی کہ ہم قیامت تک نبی کی طبیعت میں دنیا کی قوموں پر حق کی گواہی دیتے رہیں لیکن رسول الشہید شہیدم و تکون الشہداس صورت الحج تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو یہ کام کوئی ضمنی کام نہیں بلکہ امت کا مسلمہ کا مقصد مقصد وجود ہے یہ کام کوئی ضمنی کام نہیں بلکہ امت مسلمہ کا مقصد وجود ہے قرآن کے مطابق رسول کی رسالت کا تحق اس پر موقف تھا کہ وہ پیغام رسانی کے کام کو اپنے مخادبین کے اوپر پوری طرح انجام دے اگر وہ اس کو انجام نہ دیتے تو خود فریضہ رسالت لا تمام رہ جاتا یا الرسل بلغ ما انزل ذلا من ربک و لم تفعل فما بلغت رسالت رت المائدہ آیت سینسٹ اے رسول کچھ تمہارے اوپ, جو کچھ تمہارے اوپر رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو پہنچا دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا یہ ذمہ داری جو رسول پر ہے وہی آپ کے متبعین پر بھی ہے انا ون اتبانی سوری یوسف آیت ایک رسول کی رسالت کے تحقیق کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہدایت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اسی طرح امت محمدی کا امت محمدی قرار پانا بھی اس پر منحصر ہے کہ وہ رسول کے بعد اس پیغام کو اگلی نسلوں تک پہنچاتے رہیں ہم کو امت محمدی کی جو نسبت ملی ہے وہ اسی بنا پر ملی ہے کہ ہم رسول کے بعد رسول کے اس کام کو قیامت تک لوگوں کے اوپر انجام دیتے رہیں گے یہ واقعہ کے اسلام کے علاوہ کسی دین پر مرنا اپنے آپ کو آگ کے خطرے میں مبتلا کرنا ہے کل ماتا علی غیر دین الاسلام فہوا فی النار. ایک شخص کو نہ صرف خود دین حق پر چلنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے, بلکہ اس کے اندر یہ بھی بھڑک اٹھتی ہے کہ وہ دوسرے ابنائے نو کو اس خطرے سے بچانے کی کوشش کرے ابن ابد البر نے معاویہ ابن قشیری کے واسطے سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پہنچائی تو اسی کے ساتھ آخر میں ارشاد فرمایا مالی امسک بی حجم اللہ دان ربی و دائی وی حل بلقتا ایوادی فاقل رب قد بلخت الفلیہ یبلغ شاہد کم غائب کم بہبالا التیاب میں <سؤال> <سؤال> کیوں ایسا کرتا کہ تمہاری کمر پکڑ کر تم کو آگ سے روکوں مگر یہ کہ میرا رب مجھے بلائے گا اور یقیناً وہ مجھ سے پوچھے گا کیا تُو نے میرے بندوں تک پہنچا دیا تھا تو میں کہہ سکوں گا اے میرے رب میں نے پہنچا دیا تھا سن لو پس تم میں سے جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں یہ امت مسلمہ کی وہ اہم ترین ذمہ داری ہے جسے ہر اختلاف کو مٹا کر انجام دینا ہے نے حضرت مسور بن مخرمہ کے واسطے سے نقل کیا ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ عیسا علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس آئے اور فرمایا اللہ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے بس تم لوگ اللہ تم پر رحم کرے میری طرف سے اس فرض کو ادا کرو اور اختلاف نہ کرو جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالیوں نے اختلاف کیا جس طرح نبی موث ہوتا ہے اسی طرح یہ امت گویا اس مقصد کے لیے دائمی طور پر مغروض ہے خلیفہ فانی کے زمانے میں جب ربعی بن عامر سردار ان فارس کے دربار میں اسلام کے سفیر بن کر گئے اس وقت جو گفتگو ہوئی اس کا ایک ٹکڑا یہ تھا فقال فقال الہو ما جا فقال اللہ اب تف الخرج من شاہ من عبادت من عباد العباد الٰ عبادۃ اللہ و من ضع الٰ ساتحہ و منہ من جُر العدیان عدل الاسلام فرس بدین الى خلق لندعوهم الَََ الوداع و النحای. سرداروں نے پوچھا تم لوگ کس لیے یہاں آئے ہو ربعی بن عامر نے جواب دیا اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ جس کو وہ چاہے اس کو بندوں کی عبادت سے نکال کر خدا کی عبادت میں لائیں دنیا کی تنگی سے اس کی فراخی کی طرف لائیں اور مذاہب کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف لائیں بس اللہ نے ہم کو اپنے دین کے ساتھ اپنے مخلوق کی طرف بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو اس کی طرف بلائیں یہ ذمہ داری ایک عالمگیر ذمہ داری ہے جو کسی جغرافی حد پر نہیں رکتی صاحب البدایا نے کسرا کے دربار میں نومان بن مقرن کی جو تفصیلی تقریر نقل کی ہے اس میں انہوں نے کسرا کے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا عرب میں دین پھل گیا تو ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا کہ ہم اپنے قریب کے قوموں میں جائیں اور ان کو اجل کی طرف بلائیں بس ہم تم لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں جو اچھا ہے اس کو اس دین نے اچھا بتا دیا ہے جو برا اس کو اس دین نے برا بتا دیا ہے الوداع و نہایا جل سات صفا اکتالیس صحابہ کرام کے سامنے یہ ذمہ داری انتہائی طور پر واضح تھی خلافت فاروقی کے زمانے میں عمرو بن ابن الاس نے مصر کے مذہبی ذمہ داروں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو اس میں کہا کہ ہمارے پیغمبر کو خدا نے انسانیت کے نام ایک پیغام لے کر بھیجا تھا آپ نے اپنی ذمہ داری کو مکمل طور پر ادا فرمایا اور اپنے بعد ہمارے لیے ایک واضح طریقہ واضح طریقہ چھوڑ گئے جس پر چل کر ہم عالم انسانیت کو یہ خدائی پیغام پہنچاتے رہیں وہ قد قد الدی علیہ و ترک ابن جریر جل چار صفا دو سو ستائیس رسولوں کے بھیجنے کا اولین مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اعلان و اسرار کے ذریعے حق کے پیغام سے لوگوں کو خبردار کریں بحوالہ سر نوح آیت نو یہ خدا کی طرف سے آ گئی اور پیغام رسانی کا ایک کام ہے جو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کائنات جس اسکیم کے تحت بنی ہے اور بلاخر اس کا جو انجام ہونے والا ہے اس سے لوگ مطلع ہو جائے جو کچھ غیب میں ہے وہ اس وقت کے آنے سے پہلے لوگوں کو علم میں آ جائے جب موجودہ دنیا کی بساط الٹ دی جائے گی اور غیب شہود بن جائے گا اس سلسلے میں ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ لوگوں کے اس اخروی حقیقت سے آگاہ کر دیں کہ وہ ایک خدا کے بندے ہیں اور انہیں اپنے کارنامہ حیات کا حساب دینے کے لیے اس کے یہاں حاضر ہونا ہے متکلمانہ حکمت کا تقاضا کسی وقت یہ ہو سکتا ہے کہ غیر مسلموں کے سامنے اسلام کو ایک بہتر دنیوی نظام کی حیثیت سے پیش کیا جائے مگر یہ یقینی ہے کہ یہ بات صرف متکلّانہ ضرورت کی حد تک صحیح ہے اگر کسی کو دعوت اسلامی کا اصلی اور حقیقی انداز قرار دیا جائے تو وہ اپنی صداقت کھو دے گی کیونکہ اسلام کو اگر اصلاً بہتر دنیوی نظام کی حیثیت سے پیش کیا جانے لگے تو ایسی صورت میں دعوت اسلام کی حیثیت مخاطب کے ذہن میں یہ بن جائے گی کہ وہ مسائل عالم کو حل کرنے کا کرنے کی ایک تدبیر ہے دوسرے لفظوں میں اس کا مقصد معاشی اور سیاسی عذاب سے نجات دلانا ہے جبکہ انبیاء امبیا اس لیے آئے تھے کہ وہ لوگوں کو آسمانی عذاب سے نجات کا راستہ بتائیں یلقا اروح من امرحو اللہ معشا من, من عبادی خدا بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے اپنے حکم اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرا دے یلقا اور امرح علام یشا بن عبادی طلاق صورت مومن آئے پندرہ اس کار تبلیغ کی انتہائی صورت مدعو کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ وہ دعوت کو قبول کر کے اپنی زندگی اس کے مطابق بنا لے مگر دائی کے لحاظ سے اس کی انتہائی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو آخری حد تک لوگوں تک پہنچا دے وہ حقیقت کو ان کے اوپر اس طرح واضح کر دے کہ پھر اس کے بعد کسی کے لیے عذر اور تعویل کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے چنانچہ انبیاء کے لیے اتمام حجت کا جو معیار مقرر کیا گیا ہے وہ یہی تھا کہ وہ اپنی بات کو پوری طرح لوگوں تک پہنچا دیں اس سے آگے انہیں کسی اور چیز کا مکلف نہیں بنایا گیا وہ تمام قومیں جن کا قرآن میں اس حیثیت سے ذکر ہے کہ انہوں نے انبیاء کے پیغام کو نہیں سنا اور ان کی نافرمانی کر کے عذاب الہی کی مستحق ہو گئیں وہ وہی ہے جن پر نبی نے اپنی تقریروں اور گفتگو ذریعے کام کیا تھا بات پہنچانے سے زیادہ کچھ اور نہیں کیا جا سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اس حکم کی تعبیر کے لیے جو مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سب اطلاع اور آگئی کی معنی ہیں مثلا صدا بل امر سورت الحج آیت اللہ الکر النحل آیت چوالیس عیدان وحی صورت العبیا آیت ایک سو نو ابلاغ رسالح العراف آیت اناسی خس آیات صورت العراف آیت پینتیس قرآن سورہ بنی اسرائیل آیت ایک سو ایک تلاوت کتاب ان کبوت آیت اکیان اکاون و تبشیر صورت الصبا آیت اٹھائیس ایمان سورت آل عمران آیت ایک سو ترانوے دعوت الاسلام صورت الصف آیت سات تبلیغ ما ماں انہ سورت المائدہ آیت سینسٹ تذکیر بی ایام اللہ، ابراہیم آیت پانچ وغیرہ بحقی نے مغیرہ ابن شعبہ سے روایت کیا ہے کہ ایک روز آپ نے ابو جہل کے سامنے دعوت پیش کی تو اس نے کہا اے محمد کیا تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے رک جاؤ گے تم یہی تو چاہتے ہو کہ ہم گواہی دے دیں کہ تم نے پہنچا دیا تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم نے پہنچا دیا یا محمد ہل انت منتہن ان سب الحتنا ہل تریدو ال... آپ نے اپنے اصحاب سے متعدد بار یہ گواہی لی کہ آپ نے پیغام الہی کو انہیں پوری طرح پہنچا دیا ہے امام احمد نے فولبا بن عباد ابدری سے روایت کیا ہے کہ آپ ایک تقریر کے لیے کھڑے ہوئے حمد و ونا کے بعد آپ نے فرمایا یا ایو الناس انشدکم اللہ انکن ان کنتم کالمون قسر من تبلیغ رسالت ربی عزو وجل لما اکبر تمونی قال فقام رجال فقالو نشہد ان قد بلغت رسالت رب کا و, قدائت و قدائت اللذی علیک اے لوگو میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں تمہارے علم میں اگر میں نے اللہ کے پیغامات پہنچانے میں کوئی کوتا ہی کی تو ضرور مجھ کو اسے بتا دو لوگ کھڑے ہوئے اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور اپنی امت کی خیر خواہی کا حقدا حق ادا کی کر دیا اور جو ذمے داری آپ پر تھی اس کو پورا کر دیا دائ اسی جذبے کے تحت دعوتی کام کا آغاز کرتا ہے وہ حکمت اور خیر کے تمام تقاضوں کے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی بات آخری حد تک لوگوں کو سنا دیتا دینا چاہتا ہے اس کے بعد اس مہم کے دوران میں جو واقعات پیش آتے ہیں ان کا تعلق اصلاً کار تبلیغ سے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں سے ہے جن کے اوپر شہادت و تبلیغ کا کام کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی کوئی ایک صورت متعین نہیں کی جا سکتی اور نہ اس کی کسی مخصوص مثال کو لازمی طور پر شہادت کی تشریح قرار دیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ دائی صرف پکارتے پکارتے مر جائے ہو سکتا ہے کہ وقت کے بعض اہم شخصیتیں اسلام قبول کر لے اور ان کے اثر اثر سے خدا کا دین یکایک پورے علاقے میں پھیل جائے ہو سکتا ہے کہ مخاطبین سے ٹکراؤ ہو اور وہ تنہا یا اقتدار سے مل کر تحریک کو ختم کر دینے کی سازش کریں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی حالات میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دے دائ اول دائی اول یا اس کے بعد آنے والے اس کے ساتھی ملک کے اقتدار پر قابض ہو جائیں پھر اقتدار پر قبضے کی بھی مختلف صورتیں ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ محض ایک سیاسی غلبہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تحریک اتنے وسیع پیمانے پر اپنے مخادبین کا تعاون حاصل کرے کہ وہاں اسلام کی بنیاد پر ایک منظم سوسائٹی وجود میں آ جائے یہ ساری صورتیں ممکن ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی مثالیں انبیاء کی دعوتی جد و جہد کی طویل تاریخ میں موجود ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی صورت شہادت حق کی ادائیگی کی شرط یا اس کی معیاری صورت نہیں ہے شہادت یا دعوت کی ادائیگی صرف یہ ہے کہ خدا کے پیغام کو حقیقی نس کی تمام شرائط کے ساتھ قول بلیغ کی زبان میں لوگوں تک پوری طرح پہنچا دیا جائے اور اس پہنچانے میں خواہ کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیش آئے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اسی جا اسے جاری رکھا جائے اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ اس جد و جہد کی دنیوی نتائج یا دوسرے لفظوں میں تاریخ دعوت کے واقعات ہیں جو مختلف حالات میں مختلف شکل اختیار کرتے ہیں گویا دائ کی نسبت سے جو کچھ مطلوب ہے وہ صرف یہ کہ خدا کے پیغام کو وہ آخری حد تک پہنچا دے اور آخر عمر تک پہنچاتا رہے بقیہ تمام چیزیں دراصل وہ واقعات ہیں جو مدعو کی نسبت سے پیش آتے ہیں ظاہر ہے کہ ان واقعات کی کوئی لگی بندی فہرست نہیں بنائی جا سکتی اور نہ ان کی نوعیت کا فرق دائی کے کام کے ناقص یا کامل ہونے کا فیصلہ کرتا ہے اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ غیر اسلام پر جو دعوتی کام کیا جائے گا اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ غیر اہل اسلام پر جو دعوتی کام کیا جائے گا اس میں ان کے سامنے بیک وقت سارا دین پیش کرنا ضروری نہیں صحیح یہ ہے کہ پہلے دین کی اصولی تعلیمات انہیں بتائی جائیں خدا کا تصور رسالت کا تصور آخرت کا تصور یہ وہ چیزیں ہیں جو اول غیر مسلم مقادبین کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور مسلسل مختلف پہلوؤں سے ان کے سامنے اس کی وضاحت کی جاتی ہے جہاں جہاں ان کا ذہن اٹک رہا ہوتا ہے اس کو مؤثر استدلال کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے بعد جب وہ اسے مان لیتے ہیں تو انہیں ان احکام کی تعلیم دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے مقرر کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ نے دس ہجری میں حضرت مواد بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف دعوتی مشن پر بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم اہل کتاب کے ایک گروہ سے ملو گے تو انہیں سب سے پہلے کلمہ توحید کی طرف بلانا فلیکن الہ إِلَّا اللہ جب وہ اس کو مان لے تو اس کے بعد انہیں بتدریج نماز اور دیگر اعمال شریعت کی تعلیم دینا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذ بن جبل رضي الله عنه حين باثه الى اليمن انك قوما اهل كتاب انك ستاتي قوما اهل كتاب فاذا جيتم فم الشحد الہ اللہ ان, يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللہ ف ان اطاء کا بالکہ ف عقبر انَََ اللہ فرد علیہم خبص و سلاۃ کُ اللہ یوم دلیلا ف ان اطاؤ انَ اللہ فرد علہم صدقہ تو خز بن اغنیاہ اغنیاہم نترد علا فقراہم ف ان فِ انَ عطاؤ لک بدالک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواد بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرتے ہوئے فرمایا تم ایک ایسی قوم میں جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں جب تم وہاں پہنچو تو اول انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جب وہ اسے مان لے تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر دن رات میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں جب وہ اس کو بھی مان لے تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء میں تقسیم کیا جائے گا جب وہ اسے بھی مان لے تو تم ان کے بہترین اموال سے بچنا یہی وجہ ہے کہ انبیاء کو ابتدائی دعوتی مرحلے میں صرف بنیادی تعلیمات دی جاتی تھیں وہ عرصے دراز تک انہیں انہی کی تبلیغ کرتے رہتے تھے اس کے بعد جیسے جیسے عملی حالات پیدا ہوتے تھے اس کے مطابق تفصیلی ہدایات نازل کی جاتی تھیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کسی قوم کے پاس آیا تو اس نے پہلے ہی مرحلے میں ایک پورا سماجی اور تمدنی نظام مرتب کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ اسلامی اسٹیٹ قائم کر کے ان تمام قوانین کو زندگی کے سارے شعبوں میں جاری کر دو مذکورہ حدیث میں جن احکام کا ذکر ہے وہ سب اس وقت تک اتر چکے تھے مگر دائی کو آپ ہدایت فرماتے ہیں کہ ان سب کو بیک وقت ان کے سامنے پیش نہ کرنا بلکہ مدعو کے حالات کے اعتبار سے بتدریج ان کو ان کے سامنے لے آنا اس سے معلوم ہوا کہ احکام جس طرح ابتدان تدریجی طور پر نازل ہوئے ہیں اسی طرح نازل ہونے کے بعد بھی وہ تدریجی طور پر مطلوب ہیں نازل ہونے کی ترتیب ہی دائمی طور پر ان کے مطلوب ہونے کی ترتیب کو بتا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ابتدان تو ان کا نزول تدریجن ہوا ہو اور نزول کے بعد ان کی تدریجی حکمت منسوخ ہو گئی ہو اور اب وہ ہر حال میں مجموعی طور پر مطلوب ہوں